بس اللہ صحمۃ اللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح باقی تمام سامعین خاران کرامین برادران سب کچھ بارفی سہمت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو ستہتر ابلک ایک سو انیس ہے چار سو ستہتر شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک سو انیس اوراد فتھیہ کا درس نمبر ایک سو انیس ہے اور اوراد فتحیہ میں ہمارے سلسلہ بعض جو ہے اب پہلے سے میں ملک الجبار میں اس میں لا لال نمبر چھیالیس ہے فورٹی سکس ہاں جی اور یہ اس دعا کی ذیل میں ہماری جو ہے دو درس ہو چکا ہے اب یہ تیسرا درس ہے دو لالم شبیش لا الدہ خلقی وزینۃ عرش ہے ہاں جی ان دو مقدس کلمات کی توجہ ہو چکی آج تیسرا جو ہے واری زا نفس ہی واریزا نفس ہی اور آخر میں ہے وام دادا کلمات ہی ہاں جی یہ مقدس دعا پور یہ ہے لال نمبر چھیالیس یہ ہے لا الہ نمبر ہے جی لا ل عدد آداد خلقی وزینتِ عرشی و رضا نفش ہی ومی دادا اس مقدس دعا کی توضیح ہے تو اس دعا کی توضیح میں جو ہے لا الہ الا اللہ آداد خلقی وزینت عرشی کی توضیح ہو گئی اور آج کے درس میں ویزا نفش ہی کی ہم توضیح سے سی توضیع کانوں تک پہنچائیں گے کیا جل چانج چار سو ستہتر ابلیگ ایک میں وہ رضا سے شروع ہوتی تو واؤ اور کے معنی میں الفاطف ہے رضا نفس ہاں جی رضا یہ مظر ہے ریزن رضوان المرضات یہ سب مظر ہیں ان کے معنی خوشنودی پسندیدگی مندی قانعت یہ معنی لکھا القام القاموس الجدید میں یہاں دعا میں خوشنودی مندی مناسب ہے یہ دو دعا یہاں مناسب ہے ہن ہاں باقی معنی میں سے خوشنودی اور رضامندی مناسب ہے نفس ہی رضا نفس ہی میں نفس جو ہے لغت میں روح روح کے معنی بھی کہا ہے جسم کا معنی بھی کیا ہے عقل ذات تیسرا معنی اور چوتھا معنی ذات پانچواں معنی شان چھٹا معنی حوصلہ ساتواں معنی خودداری، داری معنی ضرف نواں معنی شخص اس لفظ نفس کے یہ سارے معنی ہیں القام و نام لغت میں یہ سارے معنی کے ہے لیکن یہاں دعا میں غری نفس میں ان معنی میں سے یہاں دعا میں ذات و شخص کا معنی مناسب ہے باقی معنی معنی میں سے یہاں یہ دو معنی مناسب ہے ذات و شخص کا معنی مناسب ہے اور لغت محردات راغب میں نفس کے بارے میں ہم تو سیکھتے آئے ہیں ان انستے کے انس جو ہے روح کے معنی روح کے آتے ہیں نفس کے معنی کیا ہیں نفس جو ہے روح کے آتے ہیں روح کے معنیٰ میں آتے ہیں روح کے معنیٰ میں آتے ہیں, میں آتے ہیں نفس جیسے جن جو قرآن پاک کی آیت ہے کبھی نفس جو ہے روح کے معنیٰ میں آتا ہے خانج قرآن پاک میں آیا ہے جیسے اخرجو انف شکم فرشتے خانج مہاطب ہو کے وہ نگار لوگوں کے سے مہاطب اخرجو آخرجو انف ہاں <سؤال> سورہ شورہ نمبر اکسٹھ آج نمبر ترانوے ہے کہ نکالو اپنی جانیں یعنی میرے جانے سے بات اپنے روحیں روح نکالو اور اسی طرح وہی حضرکم اللہفس <النفسَ> ہیں یہاں اس آج میں سورہ نمبر تین ہے آج نمبر تیس ہے اور خدا تم کو اپنے غذب سے ڈراتا ہے یعنی نفس بیماری ذات یہاں یعنی ذات ہے خدا تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے مراد یہاں اللہ کی ذات سے مراد اللہ کے حکم کی نافرمانی مراد ذاتی لائش کے جو اس کے لیکن یہاں لفظ نفس میں مان خدا تمہیں اللہ کی ذات سے ڈراتا ہے مراد اس کے حکم کی نافرمانی سے تو یہاں نفس کی اضافت اگرچہ لفظی لحاظ سے مضاف و ہے نفس ہو ہاں جی نفس ہی میں اور مغایرت کو چاہتی ہے نفس میں لیکن منہ سلمانہ دونوں سے ایک ہی زاد مراد ہے یعنی وہی حضر اللہ بی نفس میں اللہ بھی نصف دونوں ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے یعنی نفس ہو کی ضمیر پر لڑ رہا ہے اللہ کی طرف تو بظاہر تو لگتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جبکہ دو چیزیں نہیں ہیں یہاں نفس مراد اللہ ایک ذات مراد ہے اسی کو توجی دے رہے ہیں نفس ہو کی اضافت اگرچہ لفظی لحاظ سے مضاف ہو مضافل اور مغایرت کو چاہتے ہیں مزافل ہو غیر مذاف ہو لیکن مینہ سلمان اک لحاظ دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہے یعنی اللہ مراد ہے کیونکہ ذات باری تعلیٰ ہر قسم کی دوئی سے پاک ہے ہاں جی لیات یہاں اللہ کی ذات الگ اور اس کے نفس الگ ہاں جی ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی ذات سے مراد جو ہے اس کے نفس سے مراد اس کی ذات پاک ہے کیونکہ اللہ کے وجود کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں یہ مطالب جو ہے مفردات راغب جو قرآن لغات میں اس میں انہوں نے نفس کے معنی کے حوالے سے لکھا ہے تو یہاں دعا میں بھی نفس ہی سے مراد والی ذات نفس ہی سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے دعا میں یہاں پر جو ہے نفس ہی سے مراد ہاں جی شخص اور ذات دونوں یہاں مناسب ہے دعا میں لیکن یہاں ذات باری تعالیٰ مناسب زیادہ مناسب تال ہے اور نفس کے اضافت ہو ضمیر کی طرف بظاہر مغیرت کو چاہتی ہے لیکن منہ سلمانہ ایک ہے کہ ذات حق مراد ہے چونکہ ذات حق کسی بھی قسم کی دعی سے پاک ہے یہاں دعا میں بھی یہی مطلب ہے پر ترجمہ اس کو یہ ہو جائے گا ہاں جی کہ ورزاد نوش ہی یعنی اللہ کے لیے اتنی تعریف و ثنا ہے کہ اس کی ذات راضی ہو ہاں جی علامہ نے جو تعریف تجمہ کے تجمہ کیے اس لحاظ سے یہ تجمہ بنے گا والانب سین اللہ کے لیے اتنی تعریف و شناح ہیں کہ اس کو بے میں رہنا پڑے گا کہ یہ موجود مقدر رکھے وغیرہ کوئی درست معنیٰ نہیں بنتا عبارت کا کہ اس کی ذات راضی ہو اللہ کی ذات بابرکت راضی ہو ایک ترجمہ یہ ہے دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے جو بندہ آخر کے ذہن میں آیا میں اللہ کے اتنے ذکر میں اللہ کی اتنی ذکر مقدس سے لال اللہ, اللہ کروں گا کا ود کروں گا میں اتنی کثرت سے لال اللہ, اللہ عود کروں گا کہ اس کی ذات اقدس کی خوشنودی حاصل ہو اور ذانوسی ان میں اتنی کثرت سے لال اللہ, اللہ کا کروں گا ایک عاشق دیوان فانی کی حیثیت سے سورج میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خوشنودی حاصل ہو ہاں ایک ترجمہ یہ بھی ہے تو ورزہ نفسی اب اس دعا کی مختصر توضیع ہے ہیں کہ یہ دعا بھی اللہ تبر و تعالیٰ سے بندے مومن کی اپنی ہاں جی بے پناہ عشق و محبت کا اظہار ہے ورزہ نفسی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بند مومن اس مقدس جملے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی بے پناہ عشق اور محبت کا اظہار کریں لہذا یہ دعاوی جو ہیں اللہ تعالی، اللہ تب تعالیٰ سے بندے مومن کے اپنے بے پناہ عشق و محبت کا اظہار ہے کہ اللہ میں اتنی کثرت سے تیری تعریف کرتے رہوں گا کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے حجنودی حاصل ہو جائے جیسے پیمبر سے سیوتی کرم مغفت رضا یا معنی یا اس کے دوسرے معنی یہ ہیں ہاں جی پہلے جو توضی تھی وہ بنداخیر کے جو کہ اس کے لحاظ سے تو دوسرا یا معنیٰ جو ہے اس کا یہ معنی اتنی کثرت سے تیری مقدس کلم تو ہی لا اللہ کا ورد کروں گا کہ تیری پاک ذات راضی و خوشنود ہو جائے کیونکہ میری زندگی کا مقصد اعلی یہی ہے کہ تیری رضامندی و خوشنودی حاصل کروں اور جس کا اظہار اس مقدس دعا ہاں ورزا نفس ہی سے کر رہا ہوں تو اس کا دو توضیح ہاں جی ایک تو جو ہے علامہ محروم نے عباخشی نے جو تعریف کیا اس لحاظ سے پہلا توضیح بن جائے گا ورزہ نفسی یعنی یہ دعا یہ بال دونوں کی توضیح کے تجمہ کے اس لحاظ سے یہ بنے گا ہاں یہ دعا بھی اللہ تبار و تعالیٰ سے بند مومن کے اپنی بے پناہ عشق و محبت کا اظہار ہے یہ تو دونوں تجمے سے مربوط ہے اس کے بعد یہ ترجمہ کہ اے اللہ میں اتنی کثرت سے تیری تعریف کرتے رہوں گا تعریف کرتے رہوں گا علامت نے تعریف کر لسم قدر رکھا احمد کا یا اسنی تو کا کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے حج ندی حاصل ہو جائے یا بنداخی نے جو تو ترجمہ کیا اس لحاظ سے یوں معنی بنے گا یا جو ہے معنی یا مانا اتنی کثرت سے یا اتنی سرت سے تیری مقدس کل میں توحید لا الا اللہ کا امید کروں گا کہ تیری ذات راضی و خوشنود ہو جائیں کیونکہ میری زندگی کا مقصد اعلیٰ یہی ہے کہ تیری مندی و خوشنودی حاصل کروں جس کا اظہار اس مقدس دعا و رضا نفس سے کر رہا ہوں تو ایک توضیح جو ہے اس دعا کا ورزار نفس ہے کہ تھوڑی سے توضیع ہو گئی اس کے بعد آخر کلمہ ہے وہ می کلمات ہی ہاں جی وہ مِ کلمات اس مقدس کلم کی جو اس لال اللہ نمبر چھبیس کا آخری حصہ ہے وہ میزاد کلمات اس میں دو لحظ ہے ایک میزاد کا لفظ ہے ایک کلمات کا لحاظ ہے تو لغات میں جو ہے میداد کے معنی روشنائی یعنی سیاہی روشنی سیاہی کھاد یہ معنی وکھا ہے نمبر تین طرز یہ معنی وقت ہے قلم بولتے ہیں مت دل قلم یعنی قلم کو روشنائی لگانا قلم کو لسی بھی آر چھپا جیسا قلم کو روشنائی لگانا روشنائی میں ڈالنا یعنی سیاہ دبونا روشنائی میں ڈبونے یعنی سیاہی میں ڈبونا قلم کھاد روشنائی کے معنی اردو میں جو ہے وہ سیاہی کا دوسرا نام ہے روشنائی بھی بولتے ہیں ہاں جی القام میں یہ معنی کیا ہے مد القلم یعنی قلم کو روشنائی میں ڈالنا یعنی سیاہی کے بوتل وغیرہ میں ڈالنا یا روشنائی میں ڈالنا یا ڈبونا بوتل میں اس میں قلم آپ اس میں دبوئیں گے ڈالیں گے تو عرب بولتے ہیں مد القلم تو مداد کا ایک معنی ہے اور المت دو کا اصل معنی کہتے ہیں لمبائی میں کھینچنے یہ جو ہے محردات راغب میں لکھا ہے قرآن لغت ہے ہاں جی خالص اس میں قرآن میں استعمال شدہ کا المات کی تشریح ہے تو وہاں عربی میں اس کا بھی اردو میں تجمہ ہوا ہے تو فرماتے ہیں المد کا اصل معنی ہے لمبائی میں لمبائی میں کھینچنے اور بڑھانے کے ہمت کے معنی اسی سے عرصۂ دراز کو مدت کہتے ہیں مدت کہتے ہیں عرصے دراز کو یعنی ایک مدت سے نہیں آیا مطلب کیا ایک دراز سے نہیں آیا اس طرح مد اخر یعنی دوسرا دریا ایک معنی یہ بنتا ہے مد دُنہر آخر کے منع کیا ہے دوسرا دریا اس کا ماوین بن گیا مت دہ اس دریا کے دوسرے دریا ماوین بن گیا یہ بھی وہ بولتے ہیں اور قرآن پاک میں ہے علم طرا الا رب کا کیف مد ذلّہ ہاں جی یہاں وہی کھی کے معنی میں سورہ سر یہ سرا نمبر پچیس آئے نمبر پینتالیس ہے علم ترا اللہ رب کا کیف مدس ذلّہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا رب سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے ہاں جی جو کہ آپ دیکھیں سایہ صبح لمبا ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ بارہ بجے تک کم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر لمبا ہونا جاتا ہوتا جاتا ہے جس سے سایہ اور غروب آفتاب تک جو سورج غرب ہونے کے قریب سایہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے اسی طرح اشارہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں تم نے نہیں دیکھا الم تارا کہ بھائی لا رب تیرے رب کے تیرے تمہارے رب کو کہ کی وہ کیسے مدد ذلہ سائے کو لمبا کر دیتا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا رب سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے ان لمبا کر کے پھیلا دیتا ہے اور کبھی مدد دینے کے معنی میں بھی آتا ہے فرماتے ہیں یہ مد جو ہے مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے مدد دینے کے معنی میں جیسے امدت الجیش ابھی مدد عرب بولتے ہیں امددت الجیش بی مددن یعنی لشکر کو مدد دینا کمک بھیجنا یعنی کمک فارسی میں ہے فارسی الوسین مدد بھیجنا چنانچہ قرآن پاک میں بھی ہے یم دت کم رب و کمبِ خم سط اعلیٰ ہاں جی سورہ عال عمران اعظم ایک پینتیس میں ہے تمہاری مدد کرتا ہے تمہاری مدد کرتا ہے تمہارے رب تمہیں پانچ ہزار فیصد ویشکر تو ہم بھی یوم دت مدد کرنے کے معنی میں تمہارے اور تمہارے تمہارا پروگار پانچ ہزار سے تمہاری مدد کو بھیجے گا یم دت کم رب و کم فن تمہارا پروگار پانچ ہزار سے تمہاری مدد کو بھیجے گا یہ جنگ بدر اور جنگ اہوت وغیرہ کے بارے میں ہیں جنگِ خندق کے بارے میں بھی اس طرح ہیں تو روشنائی سیاہی کے معنی میں بھی آتا ہے روشنائی جو ہے ہاں جی سیاہی کے معنی میں آتا ہے اور یعنی جیسے کیا یہ آیت تو یعنی کہتے ہیں ایک تو روشنائی کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی مداد کے بہت سے معنی ہیں ہاں جی ایک تو لمبائی میں کھینچنے بڑھانے کے معنی میں آتا ہے رشوا شرما یہ مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے روشی و رما یہ روشنی یعنی مداد المد سیاہی کے معنی میں روشنائی یعنی سیاہی کے معنی میں بھی آتا ہے و البر یمدہ ممباد حصہ پتو بہرین ماں نہ ہاں جی یہ سورہ نمبر 31 سورہ لعمان عید نمبر 37 میں تجمہ اور سمندر کا تمام پانی اور روشنائی تمام پانی یعنی روشنائی تمام سمندر کا تمام پانی سمندر کا تمام روشنائی یعنی پانی سیاہی ہو کر روشنائی ہو کر جو ہے روشنائی ہو اور سات سمندر اس طرح ہاں جی اور اور سیائی ہو جائیں اور روشنی ہو جائے روشنائی ہو جائیں پھر بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو جائیں گے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی کلمات کو لکھنے کے لئے ہاں جی یہ موجودہ سمندر ہے پانی دنیا میں اس کو لکھ کر ختم ہو جائیں پھر جو ہے اس کے بارے میں سات سمندر اور لائیں ہاں وہ سب بھی ختم ہو جائیں پھر بھی ما نفی دت کلمات تو پھر بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اس طرح جو ہے سورہ ولا جبی مسلی ماں سورہ کا حوالے نمبر میں ہے اگرچہ ویسا اور سمندر اس کی مدد کو لائیں میں بھی مددن سے مداد یعنی روشنائی شاہ کے معنی میں تو یہ محردات راغب میں اس لفظ مداد اور وہ مزاج اس دعا کی اور مزید توضیحات ہے ان وہ ہم کل کے میں والوں کو بتائیں گے